شرک نہ ہو اگر شرک ہے تو وہ غلط ہے تو اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور الفاظ آدمی استعمال کر رہا ہے اس میں شرک نہ ہو پھر بھی اس حدیث کے تحت کس قسم کے رقیہ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ کچھ بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے جب آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آدمی کچھ ایسی چیز ملا دے آ, یہ چیز حقیقت ہے بہت سے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں رقیہ کا وہ شیطانوں سے بھی مدد لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جنوں سے مدد لیتے ہیں اور جن اور شیطان آدمی کے تابع اس وقت تک نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک آدمی سے جو بہت ہی اچھے عقیدے کے تھے ان, کے ان سے پوچھا وہ یہ کام کرتے تھے بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسے کرتب دکھاتے تھے دکھایا خود انہوں نے میرے گھر کا حج پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کچھ ایسی بات آئی کہ یہ چیز تھی کسی کی میرے پاس انہوں نے کہا کہ حرم میں شام کو لے آنا آج ہی نو بجے میری فلائٹ ہے میں پاکستان جانے والا ہوں شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے شیخ خطاء اللہ ثاقب رحمۃ اللہ علیہ جو فطول مجید وغیرہ ترجمہ کیا ہے تو میں بھول گیا ان کی کتاب اچانک وہ آئے کہتے ہیں کتاب جو ہم نے کہا کتاب نہیں ہے میرے پاس کہتے ہیں اچھا یہ مولانا جو ہیں ان کو اجازت دو ابھی پانچ منٹ کے اندر دو منٹ کے اندر کتاب توارے گھر سے یہاں آ جائے گی ہم نے کہیے کیسے جھوٹ بولتے ہو تم یہ اتنے بڑے ماہر فصل مجید کا تم نے ترجمہ کیا ہے اہل حدیث آدمی ہو تم اس قسم کی, کی غلط بات نہیں حرم میں قصہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہرند منگا دے بلا دیں گے منگا دیں گے ہم نے لاہور کی مٹھائی کراچی میں بیٹھ کر کے پانچ منٹ میں کھائی ہے ان کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں اور باقاعدہ اس کے فاتورہ اور اس کے سہد کے ساتھ ہم نے کہا کہ سب جھوٹ بک رہے ہو ہر جو کچھ ہوا تو میں نے ان کو چپٹ لیا ان سے کمرے کا کچھ معلومات نے کہ آخر یہ کیسے ہم تو یقیناً جانتے ہیں کہ یہ کام جو کرتا ہے آدمی جس قسم کا جھاڑ بونک کا یا جن وغیرہ چھڑانے کا یقیناً کچھ ایسا ہوگا کہ جن اور شیطان کو ضرور اور راضی کرتے ہوں گے انہوں نے کہا میں نے قسم کھلائی گھر میں بیٹھ کر کے تو کہتے ہیں میں صرف آیات پرانیا سے علاج کرتا ہوں اور ہمارے دوست جو ہیں وہ مسلمان ہیں صرف. یہ کہتے ہیں وہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پہلو کمزور رہتا ہے اور جو لوگ جتنا ہی طاقت، طاقتور ہوتے ہیں اس باب میں جن شیطان کے چھڑانے میں یقیناً وہ حرام کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ ان کا کہنا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس باب میں کمزور ہیں کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی اتنا ناکام رہتے ہیں ہمیں خود کبھی وہ لوگ آ کر کے پتھر مارتے ہیں جو ہمارے مخالف ہیں جن کو چھڑاتے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ کھل کر کے بات کی انہوں نے کہا لیکن ایسا ہوتا ہے ضرور جو شخص جتنا ہی کامیاب رہے گا اس باب میں وہ ضرور نہ کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی غلط کام ان کے لیے کرتا ہوگا جیسے کسی وقت بھی مردہ کھا لیا ہو یا کسی وقت اور کوئی غلط کام بہرحال جنابت کے ساتھ کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جنابت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کلام پاک بیٹھ پڑھو وہ شیطان کہتا ہے کم وقت تب یہ ان کے دوست بنتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہو رہا میں اس وجہ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں وہ لدین استرخون جب روکیہ کلام پاک کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بکری کی شرط کی انہوں نے وہ لے کے آئے تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں بکری تمہیں کہاں سے ملے کہا اللہ کے رسول صاحب حصہ ہوا ہم نے شرط کر لیا کہ تمہیں کچھ دینا ہوگا تب ہم جھاڑ کریں گے انہوں نے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وز ری ہس ہم کھا تمہارے لیے جائز ہے ہمیں بھی کچھ اس کا حصہ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام پاک کے ذریعے سے رقیہ جھاڑ کرنا یہ مشروع ہے مضمون ہے مستحب ہے تو پھر اس حدیث میں کیوں ایسا آیا ہودین لا کہ ہاں اس رقیہ ہا سے جس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر شرک, شرک اگر ہے تو حقیقت میں اس سے علیہ اعلان یا واضح طور پر یہ حکم واضح ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ہے لیکن ایسے رقیہ سے بھی جس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے اور آدمی یہ کہتا ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے کیوں وہ آدمی ہو سکتا آپ کے سامنے ایسے الفاظ ظاہر کر رہا ہو جس میں شرک نہ ہو لیکن کچھ ایسے ایسے الفاظ بھی لاتا ہو جس سے شرک ہوتا ہو اس وجہ سے اگر آدمی پرہیز کرے اس سے تو یہ اللہ پر توقل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمام اسباب کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے بھروسے پر بیٹھنے نہیں توقل نام ہے اس کا کہ گھر کی خنجر تیز رکھ اپنی پھر اس خنجر کی تیزی کا مقدر پر بھروسہ کریں نبی ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اپنی اونٹنے کو باندھ دو پھر اللہ پر توقل کر کے اس کو چھوڑ دو یہ نہیں کہ اس کو نہ باندھو اور تو اللہ توکل نہیں آپ اللہ پر توقل کر کے اسباب کا استعمال کریں اسباب آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے جن کی وجہ جن کے لیے وہ بنائے گئے ہیں نہیں اسباب کا مسبب جو اللہ تعالی ہے آپ ہزار ہزار دوا کھا لیں لیکن وہ دوا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہ دے گا شفا کا وہ شفا نہیں دے سکتی اس وجہ سے ہمارے مسلمان حکم اور اپنے کیا نام ہے اس وقت طبی پہ لکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی شافی یہ نہ سمجھو کہ یہ دوا ایک ذریعہ ہے وہ ذریعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دوا کا یا جھاڑ فونک کا لیکن دوا کے بارے میں یہ لوگوں نے کہا آواز علماء نے کہا ہے کی اگر کوئی شخص چھوڑ دے اور صرف اللہ پر توقع کرے تو وہ اس کے لئے جائز ہے بعض الحماع نے کہا کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا توقل اتنا بڑا ہے کہ وہ دوا چھوڑ کر کے بھی شفا حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے دوا چھوڑ دینا جائز ہے اگر اس کے دل میں کمزوری ہے کہ اسباب کے بغیر نہیں ہو سکتا یا اسباب کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے تو دوا کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وا انصل ہے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے تو تم دوا کر لیا کرو لیکن دوا کے بارے میں اگر توکر اس کا اس قدر مضبوط میں نے خود دیکھا تو کر گئے اور عبد الشکور صاحب تھے ایک ان کی والدہ تھی ہم لوگ چھوٹے تھے وہ, مطلب، وہ بوڑھی ہو گئی تھی آپ جانتے ہوں گے عبد الشکور صاحب کی والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں بہت ہی موحدہ عورت تھی اور جب یہ متاف دوسری شکل کا تھا آب زمزم کے پیچھے بیٹھ کر کے عورتوں میں تبلیغ کرتی تھی چار عورتیں اکٹھا کر کے ان سے اٹھ کے وہاں جاتی تھی اور سب کو بہرحال اچھی باتیں ہر وقت سکھاتی تھی اور یہی ان کا کام تھا اچانک ان کے پیر میں وہ آبلے پڑ گئے اور چمڑا نکل گیا سب کچھ ہزار کوشش کی بچوں نے مہان عبدالغنی صاحب تھے ان کے لڑکے عبد المجیز صاحب سے عبد صاحب سے سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے وہ بھی بہت ہی معاہد تھے کیونکہ معاہدہ ماں کے گود میں پلے تھے تو انہوں نے انگریزی دوا کھانے سے بالکل انکار کر دیا اور دندن پیتی اور دھو اللہ کے فرق سے ایک دم تو باہر لیکن آدمی کو دوا کرنے کا حق ہے اگر کر لے, کر لے تو اچھا ہے اور اگر ایسی دوا ہے جس میں شبہ ہے حلال حرام کا تو اسے چھوڑنا ہے اسی طرح دوسری دوسرے بار میں احباب الخوف من میرا شرک اللہ تعالی کے ساتھ شرف کے بارے میں ہر ایک آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے جب تک آدمی کسی چیز سے ڈرے گا نہیں اس کے بارے میں وہ احتیاطی تدابیر بھی نہیں کرے گا یہ چیز ہوتی ہے لیکن یہ چیز جب ڈرنے کی ہوتی ہے تو آدمی چلتے پھرتے ہر وقت اس کے ذہن میں بات ہوتی کہیں ایسا نہ ہو کہیں پانی بھرتا ہے کہیں بچوں نہ نکلا ہو تو آدمی احتیاط کر کے چلتا ہے اس وجہ سے شرک ایسی چیز ہے کہ آدمی نہ جانے ہوئے بھی کبھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے آدمی کو شرک کے اسباب اور شرک کے الفاظ شرق کے کاموں کو پہچاننا چاہیے اور اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ علیہ کا بھی وہی روپے راہدون زلی کلیمشا اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو معاف کرنے کا اللہ رحم نے فیصلہ کیا ہے سوائے شرک کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو معاف نہیں کریں گے کتنا بڑا گناہ ہو قیامت کے دن آدمی اگر اس کے پاس اچھے عام آدمی ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالی قتل کو بھی آدمی کے معاف کر سکتا ہے ایسا بھی کر سکتا ہے کہ مقتول کو اللہ تعالی راضی کر کے اور قاتل کو معاف کر دے لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو کسی حال میں معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالی نے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے اس وجہ سے جب اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو آدمی کو اس کے چھوٹے بڑے اسباب سے بچنا چاہیے ڈر کرانا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جنوب نی ونی بدلسلام ربنا کل محرم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السّلام نے کعبہ شریف کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا رب جلحاظ البرادہ پہلے جب ہے حضرت ابراہیم اس، اسماعیل اور حاضر کو لا کر کے چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت حاضر پیچھے سے چیک کر کے کہتی ہے کہ کس کے بھرے سے بھروسے پر چھوڑ رہے ہو نہ یہاں کوئی انیس ہے نہ جلیس ہے نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی اور کوئی اسباب معیشہ ہے روزی کا کوئی سامان ہے کہاں چھوڑ کے جاتے ہو اللہ آمر کا بہار شریف کی روایت ہے کہ وہ پیچھے سے چیخ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم رکھا کیا اللہ کے حق سے ہمیں چھوڑ رہے ہو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے پھر دور جا کر کے حضورہ کے پیچھے سے وہ دعا کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کعبہ شریف اس وقت نہیں بنا تھا حضرت جہاں زمزم کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت حاضر کو چھوڑا تھا ان کی طرف رک کر کے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں نے رب جل ہاضا بلد نام اے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو حاضر یعنی حضل وادی بالادن خامنا اس کو ہم والا شہر بنا دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت جب اسماعیل علیہ السلام بڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جیسا کہ ہے حضرت آ آ آیا ہے بخاری شریف کی لمبی روایت میں کہ حضرت حاضر دوڑی اور سفا مروا پر پانی لوٹتی رہیں اس درمیان حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور زمزم کی جگہ کو انہوں نے اپنے گھر سے کھودا اس کے بعد اچانک پانی ابلا دور سے دیکھی ان کو خطرہ ہوا کہیں اسماہی علیہ السلام پانی میں نہ ڈوب آئیں اور چاروں طرف وہ اس کے زم گم کے, کے چاروں طرف میڈ پانی جہاں باہر تھا اس کی طرف میڈ بنانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ میڈ نہ بناتی اس کو پانی کے لیے روک نہ کرتی لکانا نہ آئین مہین وہ باہر بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا تو بہرحال ہار آئے آ, حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پڑھے پہلے, پہلے حضرت جرم کا قبیلہ آیا حضرت اسماعیل سے ان کی شا, بچیوں کسی بچی کی شادی ہوئی پھر پورا, پورے جرم کے قبیلے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑوس میں آباد ہو گئے حضرت ابراہیم کی یہ دعا بر آئی اور اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کیا کہ یہ ایک بستا ہوا شہر ہو گیا رب بھی جہلائے اس وقت بالکل ویران لکھ و ایک میدان تھا پھر وہ ایک شہر ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ سے زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمارا گھر بناؤ گھر بنایا اس کے بعد دعا کی رب بھی جان البلد آمنا آمن ہاضا نہیں کہا بلکہ البلد اے اللہ تعالیٰ اس فسے ہوئے شہر کو تم امن کا شہر بنا اس کے بعد ور اور ان کو جو ہماری اولاد ہیں ور ظخم منت کمرات اللہ اللہ اور ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ تیرے لیے تیرا شکر ادا کرے اس میں دعا کا ایک ٹکڑا ہوا وہ بنی یا انا مجھے خود اور میرے بچوں کو میرے اولاد کو بوتوں کی پوجا سے بتوں کی پرستش سے دور رکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہی دیتے ہیں اللہ رب العزت من المسلمین وہ خود شرک سے ڈر رہے تھے اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے بارے میں اور اپنے اولاد کے بارے میں حساس ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کا کوئی کام کر بیٹھے یہ چیز ہر آدمی کے اوپر فرض ہے وہ جنوب نہیں ہو بنیاد حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخ علیکم اشر کل اصغر سب سے زیادہ جس چیز کا تمہارے بارے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ شرک اصغر کا ہے چھوٹے شرک کا خطرہ تمہارے اوپر زیادہ ہے اس کا ڈر مجھے زیادہ لگ رہا ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے بسو الاح ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرک کے اصغر کیا ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اریا دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام وہ کام جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور تمام عبادت انی وجہ وہ من لدیفاتی ان نسلاتھی وہ کی ہو مہیا ہے مماثی اللہ رب اللہ شریف کرو صرف اللہ کی مرضی کے ہی غرض ہو نماز پڑھیں تو یہ نہیں کہ کوئی کہے گا کہ بھائی نہیں نماز پڑھیں گے لوگ کہیں گے کہ نہیں پڑھ رہا ہے نہیں ہمارا سجدہ اور ہمارا رقو ہمارا جھکنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے اگر کوئی دیکھ رہا ہے دیکھا کرے اور کوئی کہے بڑے نمازی ہو ہوگی کہا کرے لیکن ہم اگر اللہ کی مرضی چاہتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کے برعکس اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا ہے تو یقیناً وہ ریا ہو گیا شرک اصغر ہو گیا بسوں الاحانو اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ شرک کے اصغر کا ایک منظر یہ بھی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو کوئی دیکھتا ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو لمبی کر دیتا ہے یعنی لو آدمی اگر اکیلے پڑ ہے تو جلدی بلدی پڑھ کر کے ہو سکتا ہے ختم کرے لیکن کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نماز بہت ہی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ لمبی نماز پڑتا ہے تاکہ کوئی دیکھے بہت بڑا بزرگ آدمی ہے یہ بھی شرک ہو گیا دیکھیے یہ بھی شرک ہو گیا بعض صاحب کرام اور اسی طرح تابہین سے منقور ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی نماز میں داخل ہوتا ہوں سوچتا ہوں کہ لمبے سجدے کرو اللہ سے دعا مانگو اللہ سے مفرت مانگو لیکن تیرے یہ ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا یہ نہ سوچے کہ یہ دکھاوے کا کام کر رہا ہے یا دل میں یہ بات آ جائے آ جاتی ہے کہ کہیں کوئی, کوئی دیکھ رہا ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں سر یہی ہونا چاہیے حقیقت میں شرک سے بچنے کا فصو اعلان ہو کالا ریا کیونکہ ریا جو ہے اگر دکھانے کے لیے کوئی کام کیا گیا کتنا بڑا بھی کام ہو نیک کام ہو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا حج ہو روزہ ہو نماز ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے پہلے تین آدمی ایسے ہوں گے جن کے ذریعے سے جان کو بھڑکایا جائے گا اس میں عالم ہوگا اور ایک سخی آدمی جو خرچ کرنے والا ہے اور تیسرا جو ہے وہ مجاہد ہوگا دیکھیے تینوں بہت بڑے بہت افضل چیزیں ہیں علم اور تعلیم کا جو مرحلہ ہے وہ بہت بڑا ہے الحمدللہ اسی طرح مال کو خرچ کرنا کیا اللہ تعالی فرماتا ہے وہی ہو تو وہ ہم مال کی محبت کے باوجود دل چاہتا کہ خرچ نہ کریں دل مف... کو محسوس کر کے آدمی دل کی نافرمانی کر کے آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کیا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن اگر دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس کا سب کچھ بیکار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا بہت بڑا اللہ کے راہ میں ظاہری طور پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھے گی بہت کچھ خرچ کرنے والا ہے بہت بڑا سخی ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم, نے تم کو اللہ تعالی مال دیا تھا تم نے کیا کیا کہتے ہیں ہم نے یہاں خرچ کیا وہاں خرچ کیا گا کہا جائے گا کہ نہیں تم نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا لوگوں نے دیکھ لیا بو خز بیناسی بھئی کا اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اسی طرح عالم جس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے اس کو ملایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ علم کی یہ نعمت تم کو اللہ تعالیٰ نے دی اس کا حق کہاں تک اور کس درجے تک تم نے ادا کیا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو سکھایا لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کو اچھا اثرات کی تعلیم دی ابھی کریم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایک شہید یہ جو اللہ کی راہ میں گردن کٹی ہوگی اس کی ظاہری طور پر اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی تم کو نعمت صحت دی تھی تم نے اس کو کہاں خرچ کیا وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں ہم نے جہاد کیا یہاں تک کی اپنی گردن بھی کٹا دی میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گی کہ نہیں تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے شجا ہے بہت بڑا پہلوان ہے بہت بڑا طاقتور ہے لیکن تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلا تمہیں مل گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز بھی بہت اہم ہے اگرچہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے لیکن یہ اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے اس وجہ سے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے حضرت اللہ مسعود فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من و يدعو من اللہ نتن دخل انعرہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ پکار رہا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے دخل انعرارہ وہ جہنم میں داخل ہوگا جس طرح ایک عام اعلان ہے منقان اللہ من كان آخر ولا الا اللہ دخل الجنہ ایک عام اعلان ہے یہ بھی ہے کہ جس کا آخری جس کی آخری بات آخری بول مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح اس کے اپوزٹ اعلان بھی ہے کہ جو شخص شرک کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اور آگ میں ڈالیں گے مسلم اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی اللہ علیہ عشر کو بھی صحیح دخل الجنّا جس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ہو کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں داخل کریں گے دخل الجن اور ملکیشر کو بھی سہی اور اللہ کے ساتھ شرک کر کے اگر اللہ سے ملے گا تو دخل العرا وہ جاننا میں داخل ہوگا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آدمی شرک نہ کرے اس میں کوئی شک نہیں بہت ایسے ہوتے ہیں کہ شرک کے تمام کاموں سے بہت ہی دور رہتے ہیں لیکن روزے نماز حج زکوٰۃ لوگوں کے معاملات میں یا اور دوسرے معاملات میں تصاون برتنے ہیں کیا اس کا حساب ان کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا حل یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ وہ جنت میں بہرحال حال داخل ہوگا اس کی دو شکنہ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں زیادہ اچھے ہیں اور کام پورے تھوڑے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ہے ان رحمتی وسع الشعی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے تو رحمت بڑی ہے اور اللہ کا عذاب چھوٹا ہے انشاءاللہ اگر نیک کام زیادہ ہیں برے کام تھوڑے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرے ہی سے معاف کر کے اور پہلے ہی پہلے ہی فرصت میں جنت میں داخل کر دے نہیں تو نصوص اور احادث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ, چاہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف کے موجب تو اس کو اس کے پورے کام کے مطابق اس حد تک عذاب دے کر کے پھر پاک کر کے جنت میں بہرحال داخل کرے گا لیکن مشرق کسی حال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کمال کی توفیق دے اور شب کے تمام مضبوط سے بچنے کی سوالات <تصال> <تصال> <تصال> ہیں <تصال> جو نجومی اور یہ جانور ہے اس کو بھی پڑتا ہے اس کو کافر کہا جا سکتا ہے کاہین کے بارے میں آیا ہے کہ اگر وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو کپر کا بگوا علماء نے لگایا ہے اور اس کو کہا اگرچہ اللہ کہتا ہے لیکن شیطان کو پوچھتا ہے اور غیب کی خبر دیتا ہے اور غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں یہ اس کا اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا اور اس کو قتل کا فتوا دیا علما اور اگر توبہ کر لے تو اس کو معافی جی نجومی جو ہے اصل میں نجومی کہتے ہیں نجوم کہتے ہیں تاروں کو نژم کے مانے تارا اور نجوم کے مانے بہت سے تارے نجومی جو تاروں سے اپنا علم اور کام چلاتا ہے تو اس میں بہت سے تارے تاروں سے مدد لینا بعض حالات میں جائز ہے جیسا کہ تارے کی کی یہ شمال سنت میں ہے یا مشرق سنت میں ہے تو سفر کے درمیان وہ اپنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاروں کے ذریعے سے وہ راستے کی پہچان کرتے ہیں یہ چیز جائز ہے لیکن ان تاروں کے ذریعے سے کسی کی قسمت جاننا یا ان تاروں کے ذریعے سے بارش یا موسم کے بارے میں پورے طور پر فیصلہ کرنا یہ غلط ہے البتہ اس کو آپ ایک نشان یا ایک اشارہ سمجھ سکتے ہیں لوگ چھوٹے تھے تو بعض اوقات میں تارے ایسے ہلتے نظر آتے ہیں آپ باہر دیکھے ہیں تو تارے اور خاص طور پہ اندھیری رات میں باہر جو ہے تارے ایسے ہلتے نظر آتے ہیں تو لوگ کہتے تھے انشاءاللہ بارش ہوگی جلدی بارش ہوگی لیکن یہ ایک مسلمان اللہ پر سب سے پہلے اللہ کی مرضی کو مقدم کر کے کہے تو جائز ہے لیکن یہ کہ اسی پر بھروسہ کر کے کہ نہیں بارش ہونی ہے یہ غلط ہے اس کو کہتے ہیں غلط ہے. اسی طرح اس کے ذریعے سے کسی غائب کی خبر لینا دینا اس کو نجوم کہتے ہیں یہ بھی کپ ہے بارہ تعویذ تعویذ جو لکھتے ہیں حقیقت میں تعویذ یہ کسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر کے اس کا پہننا یا اس کو دھو کر کے پینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحابہ کرام سے بھی کسی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے البتہ بعض متاثر طابین یعنی صحابہ کے ساتھیوں میں سے ان کا کہنا تھا ان کام یہ تھا کہ پانی میں پھونک کر کے پلا دیتے پانی تعویذ لکھ کر کے اس کو پہننے کو ان سے بھی ثابت نہیں ہے لیکن بعد کے علماء نے اس کو جائز کرایے حقیقت ہے کہ یہ چیز غلط ہے تعویذ لکھ کر کے پہننا یا اس کو لٹکانا کہیں جانوروں کے گردن میں لٹکا دینا آدمی کے گردن میں لٹکا دینا یہ چیز غلط ہے البتہ مرض کے وقت کسی بیماری کے وقت ان کو پانی میں زیادہ زیادہ کھونک کر کے دے سکتے ہیں تیل میں دے سکتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے تو اچھا ہے اور اس کے مریض کے اوپر کھونک کر کے علاج کرنا چاہیے یہی سب سے ने صحیح ہے پانی میں یا اور کسی چیز کھانے پینے والی چیز میں کھوک کے دینا ہے یہ وہی بعض یعنی تابعین رحمت اللہ صحابہ سے چار رسول کے ساتھیوں میں سے کسی سے ثابت نہیں بعض تابعین نے ایسا کیا ہے اسے سے ہیں جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یہ ہاتھ کو دیکھ کر کے ہاتھ کو دیکھ کر کے اس کو بھی کہتے ہیں یہ کہانت میں شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے میں نے پاکستان کی کتاب سنی ہے وہ اس کو ہاتھ کی زبان کہتے ہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو اس میں کچھ ایسی چیزیں نشان بنائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ایسا ہوگا خط تو آدمی آدمی بہرحال زندگی میں بہت ہی کامیاب رہے گا اگر اس کی لائن خط کی ایسی ہے तो ہے تو اس طرح کا ہے ہم نے اس کو دیکھا یہ ای ایسے اگر آدمی کے ہتھیلی میں کہیں سلیب سلیب کے نشان بنی ہوئی ہے کروس کی تو کہتے ہیں کہ یہ خط ہوگا ضرور اور اگر بعض حالات میں کہتے ہیں بعض حالات میں کہتے ہیں کہ ایسا خط رہے گا تو وہ ڈوب کے مرے گا یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں اس یعنی یہ بھی کہانت میں شامل ہے اور یہ کہانت کرنا یا کہانت لینا کسی حالت میں جائز نہیں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں وہ استدرال بھی کرتے ہیں وہ کلام پاک کی آیت والا قادرین اعلیٰ بنانا سے استدلال ہیں کتاب میں ہے وہ شروع میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اس پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم آدمی کے انگلوں کا بور بھی بنانے والے اس بور میں کیا فلسفہ ہے یا اس میں کیا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی طاقت اس میں ظاہر کروائی ہے حقیقت میں ہے یہ پوری دنیا کا فیصلہ ہے کہ آپ کا انگوٹھا لاکھوں آدمیوں کے انگوٹھے سے فرق ہوگا جی ہے اتنی چھوٹی سی چھوٹا سا چہرہ ہے ایک بالس لمبا اور ایک بالس چوڑا زیادہ سے زیادہ لیکن آپ اس پورے حرم میں دیکھ لیجیے کتنے ہزار ہوں گے دو آدمیوں کا چہرہ اکٹھا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے قدرت ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اس کو بھی اللہ تعالی نے اپنے قدرت کا ایک مظہر اور اپنے قدرت کی ایک نشانی شمار کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بہرحال ہم نے اس کو پڑھا بھی اسی دیکھا سنا بھی جو لوگ جانتے ہیں ان سے معلومات بھی لی اس میں کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اٹھارہ ہے یہ اٹھارہ لکھا ہے نا اور ادھر کیا ہے اکیس ہے اٹھارہ اور اکیس نندانوے ہوتا ہے یہ ادھر ادھر کی مار کر کے کہتے ہیں ننانوے اللہ کے نام کی نشانی یعنی ہر آدمی پر اللہ کے ہاتھ ہر آدمی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام لکھے ہوئے ہیں اٹھارہ یہ ہے اور اکیاسی اکیاسی یہ اٹھارہ اکیاسی کتنا ہوتا ہے ننانوے ہو گیا یہ سب چیزیں لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بہت کچھ راز ہے راز ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ اس کو انگوٹھا دیں گے تو آپ کا انگوٹھا ہزاروں سے دور رہے گا الگ رہے گا لیکن اس راز کو لینا اور اس کے پیچھے حکم لگانا کہ نہیں اس کے بعد یہ ہونے والا ہے اس کے بعد ہونے والا ہے یہ غلط ہے ایسا ہوتا ہے بات چیزیں اس میں ہیں ایک استاد سے مل کہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ چیز بہت جاننے والے ہوتے ہیں تم کچھ جانتے ہوئی جانتا کہا میں نے کہا کیوں آپ سے پوچھ رہے ہیں ہمارے استاد تھے پڑھا رہے تھے یونیورسٹی میں تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی تھا ہندوستان کے ایک ساتھی ان کو اظہر میں ملے وہ پڑھ رہے تھے ساتھ میں تو اچانک ان کا ہاتھ دیکھا تو چوک پڑے کہا, کیا بات ہے کیوں تم چونک پڑے اب اس بھائی کو اس نے کہہ دیا کہ تمہیں بہت بڑا یہ حادثہ آئے گا کہ تم مرتے مرتے بچ جاؤ گے اب وہ بےچارہ اسی وقت سے مرنے سے پہلے مرنے لگا یہ چیز ہوتی ہے ایسا. یعنی یہ اس है کا کہنا ہے کہتے ہیں کہ وہ بےچارا ہر وقت یعنی کہیں جا رہا ہے تو بس جب رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اکیلے نہیں جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ بات کری یہ سب نقصانات ہوتے ہیں اس کے اس وجہ سے اس قسم کی باتوں کو حرام کہا گیا ہے آدمی کو توقع ہونا چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالی جو چیز لکھی ہوگی وہ کہتے ہیں اس کو کہہ دیا انہوں نے تو یقیناً وہ اب وہ اکیلے دوسرے محلے میں نہیں جا رہا کہیں مر جائے تو کوئی جا نہ وہ اللہ کے قدرتا سی بھی بڑھا دو چار دس سال گزر گئے بارہال وہ بھول بھی گیا لیکن ایک دن جا رہا تھا اس پر موٹر سائیکل پر اچانک وہ بڑی بس سے ٹکرایا اور مرتے مرتے بچا دیکھیے یہ چیز وہ استاد کہتے ہیں کہتے ہیں دس سال کے بعد یہ حادثہ ہوا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو ہزار ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں اور غلط بھی ہوتا ہے باہر اس وجہ سے اس چیز کو غلط کہا گیا ہے اس کے قریب ہرگیز نہیں جانا چاہیے آدمی کو کیونکہ اس کے بہت سے نقصان سب سے بڑا نقصان ہے کہ اللہ پر توقع چھوڑ کے آدمی اسی سے دینے لگتا ہے اور اسی پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ جو کچھ ہم چاہیں گے وہ کریں گے اور ہر ایک چیز کی ایک ہزن اور کل شہید میں خلط نہ ہو ہر ایک کی ایک تقدیر ہے اس سے دور ہٹ کر کے آدمی دوسرے کی بات کو یقین کر لیتا بہرحال یہ چیز غلط ہے ہاتھ کی زبان بھی غلط ہے ہاتھ کی زبان اس میں اس نے یہ بھی لکھا ہے صاف صاف ہاتھ کی زبان میں یہ بتانا نہیں چاہتا کہ آپ لوگ یہ کتاب حاصل کرو لیکن پاکستان میں یہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے اپنی ہتھیلی کو کسی کامسٹ کے سامنے پیش کر رہا ہے گویا وہ اپنے کو ننگا کر رہا ہے کہہ رہا ہے یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ میں سب کچھ لکھا رہتا ہے کیا کیا اس نے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جرم بھی لکھ جاتا ہے اللہ کی قدرت وہ اللہ کی قدرت ساتھ لگا رہے ہیں باہر ہار اگر یہ چیز کہتے ہیں تو یہ غلط ہے ہزار بار کہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں یہ چیزیں جب تک قرآن اور حدیث سے کسی چیز کی تائید نہ ہو اس کو غلط سمجھنا چاہیے یہ کہانت ہے اور کہانت کرنا غلط جی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے دوستی میں وہ بولتے ہیں کہ جو نماز سر پر ٹپکی را کے نہیں پڑھتا وہ مکروہ ہے اس بارے میں آپ کو مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی مکروہ کے معنی دو معنی ہوتے ہیں ایک تو پرانے زمانے میں مکروہ کی مانے حرام تو یہ کہنا کی بغیر کہ بغیر ٹوپی کے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز حرام ہے حرام کام کیا یہ غلط ہے لیکن یہ کہنا کہ اچھا نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ ٹوپی سے نماز پڑھیں یہ بات صحیح ہے مکروح اس معنی میں کہ اس سے اچھا ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں اس معنی میں مکروح کہنا صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود زینت کم ہہندہ مسجد ہر نماز کے وقت تم اپنے اپنے زینت کے کپڑے لے لو تو لیکن اگر آپ بنڈی اور لنگی ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہے انشاءاللہ سر خلے بھی نماز صحیح ہے اور یہ کہنا کہ نماز ہی غلط ہے نماز ہی نہیں ہوئی فاصل ہوگی باطر ہوگی،, ہوگی یہ غلط ہے طواف کے دوران م...